لا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی وَلَا اقسم بالنفس, <اللوامة> اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے اَيَحْسَبُ الْإِنْفَانَ سن کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے ان نسوی بنانه کیوں نہیں جب کہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں بل يريد الانسان ليفجر امامه اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن بس جب آنکھیں چندھیاں جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا مؤ اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے یقول اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں نہیں نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے علی نفسی بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا چاہے وہ کتنے بہانے بنائے لا تحرک به لسانک لتعجل به اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرونا جنا قرآن یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے سچا بے قرآن پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو تم پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے بل تحبون خبردار اہ کافرو اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو وتذرون اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو اجو یوم اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے ربها اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یوم اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے تم فکر سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی وکیل اور تیمار کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور انسان سمجھ جائے گا کہ جائی کا وقت آ گیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی سو تو اس دن تمہارے پرور ہی کی طرف روانگی ہوگی اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا تمبلا پھر اکر دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا اولا لا کف اولا بربادی ہے تیری ہاں بربادی ہے تری اولا لولا پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری ہاں بربادی ہے تیری اے حسب ان کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کو من کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے تم کا نال پتہ سو پھر وہ ایک تھڑا بنا پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا جالم جین اسی سے مرد اور عورت کی دو صنفیں بنائی بقادر ان کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے